اب ساری باتیں ہو گئیں نکاح کی طلاق کی خلا کی الا کی عدت کی مہر کی پھر بات کیا لے آئے ہیں بیچ میں فرمایا حافظ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہنا کیونکہ نماز پڑھو گے اللہ سے تعلق جڑا رہے گا خدا کا تقوی خدا کا خوف دل میں رہے گا تو تم ان ساری چیزوں پہ عمل کر لوگے گے اگر نمازی زندگی میں نہیں رہے گی خدا کی عبادت خدا کا احساس نہیں رہے گا تو تم رشتے داروں کا کیا خواب خیال رکھو گے حافظ اور ساری نمازوں کی حفاظت کرنا بسلات الوسطى اور درمیان والی نماز کی تیس سے زیادہ اقوال مفسرین نے لکھے ہیں کہ سلاطل الوسطى سے کیا مراد ہے اور اثر کی نماز سے لے کر عید تک کی نماز پہ چلے گئے ہیں کہ یہ مراد ہے یہ مراد ہے یہ مراد ہے لیکن اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے وسلات الوسطیٰ سے مراد اثر کی نماز کے درمیان والی نماز اثر کی یعنی اس سے پہلے مصروفیات ہوتی ہیں صبح کی اور دوپہر کی زور تک کی اور پھر اثر کے بعد گھروں کو واپس جانا ہے اور اس وقت مارکیٹ میں بھی رش ہے ایسا وقت ہوتا ہے دھلنے کا سورج کا جب آدمی اپنے گھر کے ذاتی گاموں میں کبھی مصروف ہوتا ہے تو حکم ہوا کہ دیکھو اس وقت میں اللہ کو نہیں بھولنا اور سلاۃ السطا اور درمیان والی نماز اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی درمیان والی نماز یہ چھوٹ گئی اور تلوزی میں آتا ہے اثر کی نماز چھوٹ گئی آجر صلی اللہ فکا اناما وہ ترا و مالے اس نے اتنا بڑا نقصان کر لیا کہ اس کی اولاد مر جاتی اور اس کا مال لوٹ جاتا تو بھی اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا جتنا اس نے یہ نقصان اپنا کر دیا اس لیے ارشاد مسلات البسطا اور یہ درمیان والی جو نماز ہے اثر کی اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا اور لوگوں وقمول اللہ پانی اور اللہ کے سامنے آجزی سے کھڑے رہیں اللہ کے سامنے اپنے جسم کو جھکا کر کھڑے رہیں یہ آجزی اور توازو یہ آدمی کی طبیعت بن جاتی ہے پہلے پہل تکلف سے اپنے آپ کو مٹاتا ہے پہلے پہل کوشش کرتا ہے کہ نیکی میں میرا نام مشہور نہ ہو یہ چیزیں نہ آئیں اپنی طرف سے اس کی نفی کرتا رہتا ہے اور ہوتے ہوتے پھر طبیعت یہ ایسی بن جاتی ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے سب کچھ دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے اللہ ہی کی توفیق سے اور یہی صحیح چیز ہے کبھی بھی خیر کی نسبت اپنی طرف نہ کرے ہم اتنے اچھے ہماری بات اتنی اچھی کچھ بھی نہیں بھائی اللہ کی توفیق ہے اور اگر توفیق چھن گئی کچھ نہیں رہا وقول اللہ قاندین ارشاد فرمایا کھڑے رہو اللہ کے سامنے اور جھکے ہوئے توازوں کے ساتھ ہنستے حفصہ رضی اللہ نا کے لیے جبریل امین نے یہی لفظ استعمال کیا انہا قوامتن وہ اللہ کے حضور میں جھکی رہتی ہیں کھڑی رہتی اللہ کے حضور میں کھڑے رہو قنوت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی بندگی میں کھڑے رہو اللہ کے سامنے